اِس اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام کرتے ہیں ہمارے <سلام> طعبر الس نمبر سات <سلام> سو تیرہ اور لکھ تین سو پچپن ہے ہمارے بات جو ہے آسما سے اور شریف میں سے بات ہے آسما میں سے اس سے مقدس نمبر چوبیس اور پچیس یعنی یا عراف ہی ہو قرآن پاک میں اس عنوان سے ہماری کو چلاتے اس عنوان سے اس درس کا آخری حصہ ہے اس سلسلے میں جو ہے آخر میں ہم نے تعریب ناولوں کو چھ آیات ذکر کیا قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کے رافع ہونے کے لحاظ سے ان میں آخری تھے رافع الدرجات ذوالعرش اللہ تعالیٰ وہ بلند درجات کا مالک ہے اور سابق عرش اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ تھا ہاں جی تو اس حقیقت میں جو ہے اس حادث سے خوب واضح کہ جب ذات پاک لائی جو تمام جو ہے بلند درجات کا مالک ہے تو درجات دینا اور نہ دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جل جلال کے اختیار میں کہ جس کا درجہ بلند کریں یا جس کا پس کریں کیونکہ اس اعظ و ازا میں درجات ہیں عربی قواعد کے مطابق جو ہے جم محلہ ب ال یعنی درجات خود جمع اس پر جب ال داخل ہوتا ہے نا عموم کا فائدہ دیتا ہے یعنی تمام درجات ہر قسم کی درجات پر یہاں پر مراد تمام درجات خواہ خواتینوید ہو یا خواتینی ہو سب کا جو ہے مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو درجات کا لہٰذا جو ہے درجات کو بلند کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے دست سے قدرت میں متعدد آیات سے یہ حقیقت ثابت ہو گیا کم از کم جو چھبیس آیات ہیں جن میں رف کے نسبت رفع نہ بلند کرنے کے نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور بند مطلب کے ثبوت کے لیے تو وہ قرآن میں تو ایک حیات کافی ہے لیکن جب یہاں پر ہم نے آپ کو شعت بیان کیا اور جو کہ قرآن باغ میں تعلیم چھبیس آیات ہیں جن میں رف کے نسبت اللہ تعالیٰ نے خود کی طرف دے بلند درجات بلند مقام بلند ہاں جی دنیاوی حربی مقامات دینے کے حوالے سے لہذا انہی چند آیات پر اتفاق کر رہا ہوں لیکن ایک حقیقت خبر و رفحا کے لحاظ سے ہاں جی کسی کو بلند کرنے اور پس کرنے کے لحاظ سے قرآن پاک اور تاریخ انسانی اور قوموں کے عروج و زوال پر متعلق کرنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوموں اور ملتوں اور مذاہب کے عروج و زوال میں کچھ اخلاقی اقدار اور وحدت و اتحاد کا بڑا دخل ہے ہاں یہ نقطہ شد کے دور میں نواشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے زین گرامی ایک ہی قوی و متفکر و حکیم ایک ہی ایک ہی قوی و متفکر و حکیم لیڈر کی سرپرستی میں دیانتاری کے ساتھ نظام مملکت چلانے یا کس مسلک کے نظام چلانے والی قومی ہمیشہ عروج کی طرف سفر کرتی ہے یہ مشلمہ ہے ہاں لیڈر عظیم ملا قوم نے بھی اس کے داری کے اس کو فل سپورٹ گیا تو قوم بڑی تیزی سے ترقی کی طرف چلی جاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ سنت علہی ہے لیکن متفرق و جاہل ہنج لیڈروں کی سرپرستی میں ایک تو متفقل ہے دوسرا جاہل ہے علم سے محروم ہے ہنج حکمت سے محروم ہے تعلیم کچھ بھی نہیں ان پر جاہل ہے ایسے جو ہے لیڈروں کی سرپرستی میں خود سختہ جو ہے چلنے والی قومیں اور مذاہب کے لیے جو ہے یقینا پستی اور زوال کے سوا کچھ نہیں ہے نرباسی دنیا کو ہاں موجودہ حالات کو سامنے رکھیں تو ہمیں سمجھنے کا ہے ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے ہاں جی مذہب کے اس مقدس مذہب کے ایسے اعلیٰ مقامات پر رکھا ہوئے جس پر حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ جیسی عارف بزرگ اور ہاں جی فقیر بزرگ اور عارف بزرگ تھا سابق کرامات ہستیاں اس مقام پہ مالک تھے شاسر محمد نربح جیسی فقیر اور مشتعد اعظم اور عارف بزرگ ہاں جو <coughs> مرشد کامل ہستیاں تھیں ان کی جگہ برحال ایسے لوگوں کو مرشد کا لقب دے کے کسی کو مرشد کامل کا لقب دے کے بیٹھا کے نواشی قوم ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے کہ جنہوں نے جو ہے نہ مدرسہ دیکھا ہے نہ دروازہ دیکھا ہے نہ دین پڑھا ہے نہ دین کا کچھ ہنسنا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے ہم آگی جائیں گے تو ہمارے لیے ذلت و خارل لگڑا لڑائی جھگڑا فدنا فساد اور زوال کے سوا کچھ نہیں ہے ہمیں یہ سنت علاحی ہیں اگر کوئی یہ سوچتا میں ان کے پیچھے جا کے کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا بھول جاؤ کوئی یہ خوبصنت کے خلاف ہے اس طرح کے ترقی و زوال میں مسلمان و غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ کچھ اخلاقی و ایمانی اقدار کا اثر و وضعی ہوتی ہے اس کا آپ جانل کی سرپرستی میں جائیں گے زوال ہوگا عالم دانشمن اہل علم ہنر و حکمت والے کی سرپرستی میں چلیں گے آپ ترقی کرے گا یہ مسلم بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی لاکھوں ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ دنیا میں ہمیشہ دیکھ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہاں جی اس کے لیے کسی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے یہ تو توجہ جی منداخی نے دی تھی تو چنا جی میرے اس گفتار کی تائید مولو کتاب خصوصیات آسما حسنہ میں بھی اپنی کتاب کے یہ کتاب کا نام ہے ہی خصوصیات اعظم حصہ صبر نمبر دو سو ایک اختر پر یوں فرماتے ہیں اصل آج کے درد سے تھا چونکہ اوپر سے رب تھا جب نے تھوڑا سا تقرار کیا ہے تو جو باتیں ایک فرد کو ہیں جو باتیں ایک فرد کو بلندی سے پشتی کی طرف لاتی ہیں یہ نہیں وہی باتیں عوام کو بھی بلندی سے پشتی کے گڑے میں ڈال دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرد اپنے مذہب کی پابندی سے بلند ہوتا ہے خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو یعنی اپنے ماحول و ملت کے اندر لیکن ایسا شخص عوانت دار دار اور اخلاق حسنہ کا حامل نہ ہو تو وہ کتنا ہی اپنے مذہب کی عبادتوں کا پابند ہو بلند نہیں ہو سکتا اور لوگوں میں عزت نہیں پا سکتا مثلا اگر کوئی شخص نماز روزے حج اور زکوٰۃ کا پابند ہو ہاں مگر مگر بدیانت ہو خائن اور دو کے بعد اس طرف سے نماز بھی پڑھتے ہیں ادھر سے جھوٹ بھی بولتے ہیں ادھر سے نماز بھی پڑھتے ہیں روز عبادتیں بھی کرتے ہیں خوف کرتے ہیں ادھر سے تحفے بھی لگاتے ہیں دم تراشی بھی لگاتے ہیں جھوٹے کیسز بھی, بھی بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور دو کے بعد ہو تو وہ بلندی تو وہ بلند نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی روحانی کمالات حاصل کر سکے یہی حال عوام عالم کا ہے اپنے مذہب کی خواہ کتنی ہی پابند کیوں نہ ہو مگر معاملات و اخلاق میں ناپختہ ہو تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی متمدن قوموں نے گو اپنی مذہب یعنی عبادات کو چھوڑ دیا ہے مگر ان میں معاملات میں دیانت اور امانت وقت کی پابندی شوق عمل زیادہ ہے دنیا مغرب میں آج کل لہذا وہ سربلند ہیں ہر گھر میں ان کی تیار کردہ دوائی ہیں دوائی ہیں ہم ان کے دوائیں کھا رہے ہیں ہاں جی اس لیے کہ وہ جو خوش دوا کی جو ہے دوا کی شیٹ پر ہاں لکھتے ہیں ان دوا کی شیٹ پر لکھتے ہیں شیٹس پر جو ہے لکھتے ہیں کہ جو دوا کے جو نسخہ جو مناتے ہیں اس پر لکھتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہوتا جو لکھا بھائی اس میں یہ پھلان دوا کی جو ہے مقدار پانچ سو ہے دو سو ہے سو ہے پچاس وہ ایسے ہی ہوتا ہے لیباٹری میں چیک تو یہ بات ہمارے اطبا دوا سازوں میں نظر نہیں آ رہی ہے لہٰذا ہم لوگ ادھر لکھوے ہے پچاس ایم جی اندر دیکھیں ٹیسٹ لیبارٹری میں جائیں تو سو بھی نہیں ہوتی ہے ہاں ادھر پانچ سو لکھا ہو تو ادھر سو بھی نہیں ہوتا ہے پچاس لکھا تو دس ہوتے ہیں شاید کچھ بھی نہ ہو نقلی دوائیں بنانے میں جو ہے حسن ہمارے پاس بہت ہی آگے ہیں لہذا دوا سازوں میں نظر نہیں آ رہی ہماری لہذا وہ تجارت میں ذلیل ہو گئے ہم لوگ تجارت میں ہماری دوائیں باہر نہیں خریدتے ہیں ہمیں باہر کی دوائیں خریدنا پڑ لیکن ہمارے کوئی دوائی باہر نہیں خریدتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے ان دیانتاری کو چھوڑ دیا معاملات میں دیانتاری کو چھوڑ دیا جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات تھی تجارت میں دیانتاری مسلمانوں سے اٹھ گئی تو وہ خوار ہو گئے اور دوسری قوموں کے مخوم بن گئے ہاں جی اسی بد اور امانت میں خیانت کے مرض ہمارے تمام بڑے بڑے ادارے مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم ایک جو اے ٹیمی ملک ہونے کے باوجود مغرب کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم تک کو اس کے ایک لیٹر کے ذریعے برطرف کیا جاتا ہے اور یہ اور توہاری ہمیں اٹھانا پڑ رہی ہے اور اس حد کی وجہ سے ملک میں جس جی سیاسی بحران اور بد نظمی کے شکار ہونے کی وجہ سے مہنگائی بھیجا مہنگائی نے بیچارے عوام کے جینا حرام کر دیا ہاں جی اب ایک وقت کا روٹی بھی میسر ہونے مشکل ہوا میں وقت کے جو عمل جو سائفر والے عمران خان ہاں نے جو لیٹر دکھایا اس کی وجہ سے عمران خان کا حکومت چلا کہ اس کی طرح میرا اشارہ ہے تو وقت کا روٹی بھی میسر ہونا مشکل ہوا کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈران خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر جو ہے کرپ اور کرپشن جیسے جرائم کا شکار ہونے کی وجہ سے ہاں جی نیس قولی و قومی و صوبائی اسمبلیوں میں ملک و قوم کے جس وفاداری کے عہد کا انہیں کوئی زیادہ برابر احترام نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو عہد اٹھایا حلف اٹھایا ہاں جی یہ ضلع تہاری ہمارے عظیم اسلامی مملکت کا مقدر بن چکا ہے اللہ اس ملک برحم بر کریں وقت اور وعدے کی پابندی جیسی جو انگریزوں میں دیکھی بڑے سے بڑے عالم اور پیر و فقیر میں بھی نہیں پائے سابق کتاب لکھتے ہیں بیشکر توضیح بندہ کھیر کا تھا ابھی سابق کتاب جو ہے ہاں جی والے فرماتے ہیں جو ہے وقت اور وعدے کی پابندی جو جیسی جو ہے جو پابندی جیسی, جیسی انگریزوں میں دیکھی وہ خود اپنے انکھوں دکھا بتا رہے ہیں وقت اور جو ہے وعدے کی پابندی جیسی جو ہے میں نے گویا کہ انگریزوں میں دیکھی بڑے سے بڑے عالم اور پیر و فقیر میں بھی نہیں پائے ہاں جی ہمارے دو صحباب اچھے ہی لوگ ہیں آنے جانے کے بارے میں وقت مقرر وقت مقرر کرتے ہیں تو بالکل پرواہ نہیں کرتے اوہو بالوقوط رادہ یا نمبر ایک ہے ایمان والو قول و قرار کو پرا کرو وہ سارے مضمان بھول چکے ہیں صرف نماز روزے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اخلاق درست نہ ہوں ذہنت داری نہ ہو داری نہ ہو وادوں کی برداری نہ ہو جب تک قول و قرار کی پابند نہیں ہوں گے قوم و ملک و مذہب کی امانتوں میں ذہنت داری سے ہم پیش نہیں آئیں ہانج جی تو سچائی کو اپنے شیوہ نہیں بنائیں تجارت کاروبار میں ایمانداری اور جانداری کا عملی مظاہرہ نہیں کریں گے اور اخلاق حسنہ کو اختیار نہیں کریں گے اور اپنے اعتبادوں اور مختلف اداروں میں لیے جانے والے حلف ناموں کی پاداری نہیں کریں گے ہم ہرگز ایک سربلند اور ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے یہ اس کائنات کا طبعی نظام ہے ترقی و عروج سچ سچائی جینتداری ایمانداری خصوص تجارت اور معاملات میں نہایت ضروری و لازم ہے ورنہ پشتی ہمارے مقدر بن کے رہے گا بس اگر ہم بلندی و پرواز کے اسباب و عوامل اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ الرافی ہمیں بلندیوں کے آسمانوں تک پہنچا دیں گے اور اگر ہم پستی و ذلت و خاری کے اسباب حرام کرتے ہیں کرتے رہیں تو اللہ الحافظ اس قوم کو پستی و ذلت کے کردار میں گرا دیں گے یہی اس کا قانون اور عدل و انصاف کا تقاضا ہے تو حضا جو ہے اس مقدس میں ہمیں بہت بڑی سبق ہے درس ہے ہمیں چاہے اللہ تعالیٰ کی نظمات سے فیض لے لیں اور ہر اپنے اپنے جگہ پر اپنے معاشرے کے اصلاح کی کوشش کریں میں دکاندار ہوں میں اپنے کام کی ایمانداری سے کروں ایک کاروباری کو, جاتا, میں کاروباری شخص کو میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں اپنی ڈیوٹی میں پاس دینداری سے میں آفیسر ہوں میں اپنی ذمہ داری کو ڈیوٹی سے میں ایک معلم اپنی ذمہ داری کو سے ادا کروں ہر طبقہ یہ فکر جو ہیں ہاں جی ملازم پیشہ خواہ پرائیویٹ ہوا سرکاری ہو اپنے کاموں میں دینت کا مظاہرہ کریں ہاں جی اور سرکاری جو قومی صوبائی انزلوں میں وجرا ہے جو اور ہماری جو رہے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ افسران ہیں عہدیداران ہیں وہ آپ جوانتداری کو اپنے پیشہ جو ہے سمجھیں تو ملک یقیناً اللہ تعالیٰ کا قانون الراف ہے اس کی سنت لائی ترقی کی طرف جائے گا روز روز ترقی کرے گا دنیا پیچھا جائے گا ہمارے ہر چیز کے خرید و خروق ہوگی قدر ہوگی ہمارے کاروبار <coughs> تجارت ابھر جائے گا لیکن اگر ہم نے بیوانی کو اپنی شیوا بنایا کاروبار میں لین دین میں تجارت میں عاد معاہدوں میں آج نہیں وادش کے نہیں تو پھر یقینی بات ہے ضلع تفریح ہمارے مقدر ہیں اور یہ قوم پھر ہرگیز ترقی نہیں کرے گا اللہ اس قوم کو صحیح ہدایت دے دے علمت پاکستان کو اللہ ترقی کے راستے پر چنی کی قرآن ساجیم کتاب کے رہنمائی میں آگے ترقی کی طرف گامزن ہونے کے اللہ توام عثمانوں کو حسن نہل پاکستان کو اللہ توفیق عامین